غلام کی پوزیشن اور حیثیت یہ ہے رب میں کہ آکا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا کوڑے برساتا ہے کہ تُو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں صرف اس بات پہ وہ کہتا ہے جی وہ دھوپ میں پڑے تو خراب ہو جائیں گے میں نے اس لیے چھاؤں میں ہے وہ کہتا ہے تو متقبر ہو گیا خود سر ہو گیا تجھے اپنی اوقات یاد نہیں رہی میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر ت نے ہاتھ لگایا تیرے اندر ہمت کیسی ہوئی ہے؟ یہ ہے غلام کی رسوائی جو غلام آقا کا جوتا نہیں اٹھا سکتا تھا اب اس غلام کی حالت بدلتی ہے دن پھرتے ہیں حالات تبدیل ہوتے ہیں حضور مراج سے پلٹ کے آئے اور آتے ہی بلال ہفشی کو بلا کر کے کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے کیا خیال ہے بلال فرش روٹ کے فراز عرش ک نہیں چلا گیا ہوگا جو غلام آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا روادار نہیں ہے اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ کو سنا ہے ذرا تصور تو کرے ہیں کہ غلام کہاں سے اٹھ کے کہاں چلا گیا آپ تاریخ پڑھیں فتح مکہ کے دن جب حضور مکہ میں داخل ہوئے دس ہزار کا لشکر حضور کے ساتھ تھا بڑے بڑے قریش سرنگ ہو گئے آقا کریم کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا جو حضور کا ردیف تھا ردیف کہتے ہیں سواری کے پیچھے جو بیٹھتا ہے وہ خوشی سے اچھلتا تھا حضور اس کو روکتے تھے اور آقا کریم اس قدر جھکے ہوئے تھے اللہ کے زور شکرانے میں کہ امامی کا کور اونٹنی کی کوہان کو لگ رہا تھا اس حالت میں حضور جب داخل ہوئے تو اس اہم دن حضور کے ساتھ ایک بچہ حضور کے پیچھے بیٹھا تھا وہ بچہ کون تھا نواسا تھا تاریخ نفی میں جواب دیتی ہے کسی قریشی سردار کا بیٹا ہے تاریخ کا جواب نفی میں ہے کسی انصاری سردار کا بیٹا ہے تاریخ کا جواب نفی میں ہے تو پھر وہ کون تھا وہ حضور کے منہ بولے بیٹے اور غلام حضرت زید بن ہارسا کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی ان فتح مکہ کے دن اس اہم موقع پہ اپنے ساتھ جس کو بٹھایا وہ کون تھا وہ غلام زیادہ تھا اور دنیا کو بتایا کہ محمد عربی کی فتح غلاموں کو عزت دیتی ہے اور ان کی کامیابی اور ان کی کامرادی کا دن ہے ایک غلام کو یوں عزت دی دوسرے کو کابے کی چھت پہ چڑھا دیا کہا بلال ازان پڑھو پھر اتنی عزت آقا نے دی پھر بلال کے ازان کا انداز بھی تو بکھ ہی ہوگا نا حضرت بلال اچھی کعبہ کی چھت پہ ہیں اور حضور علیہ السلام طباف میں ہیں جب انسان ازان دینے لگتا ہے تو اس کا رخ کدھر ہوتا ہے کعبے کی طرف مؤزم کی بڑی شان ہے شریعت میں کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے بلاتا ہے یار موزم تو معظم رہا ایک حدیث میں آتا ہے لا سب بدیخ انا ہوں یو کے جو لسلا کہا مرغے کو گالی نہ دیا کرو یہ تمہیں صبح نماز کے لیے اٹھاتا ہے جو نماز کے لیے صبح مرغ آواز لگائے تو وہ بھی محبوب بن جائے اور فرمایا اس کو بھی کبھی گالی نہ دینا تو جو پھر تمہیں نماز کے لیے بلائے اس مؤزن کا عالم کیا ہوگا اور اس کی شان کیا ہوگی اور پھر جس مؤزن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے حضور کو سامنے دیکھ کر رضانے پڑے ہیں اور حضور سامنے ہوتے تھے تو کہتا تھا شاید ونا محمد تو اس کی شان اور اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا تو اذان جب دیں تو رخ کرتے ہیں قبلے کی طرف اور جو کعبہ کے اندر چلا جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا قبلا جو حتیم میں چلا جائے جدھر رخ کرے گا قبلا ہے جو کعبہ کی چھت پہ چڑھ جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا تبلا ہے اب وہ رخ ادھر کرے گا جدھر مرضی کرنے قبلا ہوگا حضرت بلال ہفشی جدھر بھی رخ کر کے اذان دے دیتے ادھر ہی تبلا ہوتا لیکن حضور طواف کر رہے ہیں اور بلال حفشی نے اذان شروع کی اور جدھر جدھر حضور جا رہے ہیں وہ ادھر ادھر بوڑتے چلے جا رہے ہیں